فرد واجب کو نہیں تو اپنے منہ جناد جنا سے دا جنازہ نہیں فرد آ دبناونا بھی نہیں ہونا یہ مطلب منہ کی گل ہے اج تو رسا پا کے لتا ہے روڑی دکھنا نہیں تو یار رنگ چھپاؤ کلے نہ بنو ٹروٹی وی کڈو شادی ہے سنت ہے واجب بھی ہے نوازی ہواجب والا دفنا یار آپ سنت ہے سنت واجب ہے واجب تو نہیں جی سنتوا لگا بھی اہمیت لے گئی ہے سن پہ پتا ہے شادی تو بغیر گزارا مطلب اگر گنو تو بچے رہ تسا سارے فرد واجب گن کے اگ رکھو ادر چرد آئی نہ شر صرف یہ ہے آلہ جیڑا چند آپ کہ بس اچھا جانور کرو جب تک سر دل جب تک پہلے پیٹ چاف کرو سر لاؤ اچھا یہ مسئلہ بیا مسئلہ دل کو جو ہے نا دل کو دل کو بھی تکلیف د بال اسکول بیمار ہوتے بمار پوشن کرنے کے جی آ گیا کہ والد کافر بھی ہوگا انوٹی پانی کپڑا پگڑا روئی لا بار کچھ ایک بھال کرنے کرنی کیونکہ وہ خدمت نہیں کوئی سوستھ نہیں کوئی ایمان والا بندہ کرے کی بس وہی خدمت خدمت کا موقع ہی نہ وہ نہیں لگتا جس طرح جرمدار نے بار بار داد پنڈ ہونا گیا تم جانا بڑا غلط کرنا کاسلہ مرایا میں آ نماز پڑھو تی دیدار ہے سامان مولوبی بانہ فرسان شروع کی اللہ رسول بعد یہ رقبا اللہ رسول آپ نے بعد بھی نی رکھا ہاں جی ہوں تی آن آخو وہ آدھے باہ پائی کل ہوسول کی گل بہ سمجھی کرے تھوڑی گل نا سمجھا تصو رسول بت جے جی کی جے جی. وہ آتی کوئی گل رکھی ہے جی ماں کے پیروں تھلے جن کے گلویں نماز پڑھے پامے وہ نہ پڑھے وہ پردہ کرے نہ کرے کرے بولے نہ بولے اپنے ماں پیوزت کرے یا نہ کرے تسا اجزت لازمی کرنی ابھی کریے یا نہ کریے تسا لازمی کرنی تے فرد میں کہ تیرے پہ کوئی شہ نہیں پھر وہ اگو یہ سوال دین کے تا بغیر تو گئے ہو اب اپنے مجبوری اگر تو مجبوری کٹے سنت والے پاسے آ رسول والے پاسے خدا والے پاس آج اصل ہاتھ بن کے نوکر پرتا کرو حیا ادب اخترام جہاں رسول کریم وسلم کے شریعت نافت کرو نی کر لوگ جنگتے ہیں ساری نسل چبل ہی پوری نسل دن چبلے پوری, چبل پوری نسل ہی جی برباد ہوئی ہے لانتی تنڈے کی سارے تی بربادی کر دیتی چھوٹے رہے عمران نویں دسوی دسویں میری بڑی گلتا ہے تی سب کر چکی وکیل بنا مشتاق دبا کر دشمن وہ مشتاق دلہا جا پائی ہے وہ بے گارا دن کدھر آخر جی تسا منڈا پڑھاؤ ہوئے کیا نئے پاگل ہے اصان جہ پڑھ لے کے چولہا سان کوئی پتا نہیں مانتا وہ خنزیرے خون کر من آدھا تی ایک گل سنی سلام کلام ہی نہیں کرنے پہ چوری چوری یعنی کہ میرے ملتا جلتا بچارا پریشان ہے جیارا مل پہ سلام لا لینا چھوٹے گلفانا چھوٹے بھائی نے والد پٹیا نے پٹی نہ جس حالت جو راضی نے نہ اسی حالت جو دلہا راضی چھوٹا جہا تلا سارا کو چھوٹا وہ پریشان اس دے کہ جنہوں نے جناب کچھ چلائی رکھا تو زندگی برباد کیا تی قرآن تور رکھا کتابیں سکول والیا پڑھائی رکھیا دس کروا دیتی تو قرآن درے نہیں جان د پڑا تو لانتا ہے نام بگ دل یا گز بالت گندا آپ پڑتا ہے تھی دسو جی وی سکول نماز کھلو کے اللہ کے دے کھلو کے رب نال تگا بازی کی آتا ہے ادھر آ بچامی ادھر سارا کچھ رکھی گلا نماز بولے پیچھے تو نماز نہیں ہونی جب بولی کھڑے پیچھے کیوں ہوا ہے نمبر نمبر پوچھو یا اللہ نترکو رکو بئی جروک نقلا ہوگا نہ روکو مئی جروک یا اللہ جی بدکار بندے چھٹ دیں گے بدکار ہر بےمان یاری دس تمانا ٹی وی والے ووٹر والے برائی دن والے بدکاریاں شرابہ والے جھوٹان والے رشوت والے سود والے سارے نزد برے ہیں یاری رکھ کے نماز نہیں لیا تو نماز نہیں پڑھتے نماز کے مطابق چلاو یہ نماز نہ ٹھیک ہو جانا سانے ٹھیک ہو جانا بس ایسا اور نو گڑا پاؤں کو اور ہم چھوڑتے ہیں اور نمازنا منافع کیا ہے پا اچھا ہے کہ نہیں دا تقریباً عام بندے یاد ہے بات بے حج کرائی روکتی ہے بے حجائی بس ایسا پوچھو جی ٹی وی جو پوچھے ہزار تو میرا یار تسا چھو جیڑی نچتی پی ہزار یا کی آجائی جی ہزا ہے اپنی لاؤ سڈ نگا کے نچاؤ ہر بندہ مجبور ہونا جی دسو نماز روکتی ہے نماز روک روک نماز ہوئی اپنی نہیں پارٹی مگر کیون ہونی یہ بلیا فساؤ کہ چھٹو نکلنے یوگے نہ رہن اپنی نماز تیسرے نمبر دے نماز ترکر تین تین دا ذکر تین ایک اللہ تعالی دوسرا اللہ تعالی دجنا بہبو بھی نبیا پاک سراط اللہ لام والے بندے اللہ ہے تیس اللہ دشمنگ لانتی شانا تریپنا ہے ذکر کہ نہیں لیکن نال نہیں تو اللہ تعالیٰ دے سجنہ دا ذکر نال ہے دشمنوں دا ذکر نہیں ہے ہوں معلوم ہوا نماز تین ذکر تو بنتی اللہ کا ذکر جلا شان ہو سجنا کا ذکر تاریف نہ دشمنوں کا ذکر بےزتی نہ ہے ہوں نماز اگر کوئی بندہ نماز چ اللہ تعالیٰ دے جنہوں کا ذکر کر لے وہ آ کے بس رات اللہ دینا انت پڑھتا نماز ہوے گی کافر ہو جائے گا کہ نہیں جیڑا بندہ میں غیر دوں پہلے مطلب دال نہیں پڑھتا دا. اس بلاشا پانی جماعت نہیں پڑھنا یار کی ہے پلیتان کا دیکھ بچا خرا نہیں ہن چاہنا چاہنا چاہیے نماز ہونی ہو وقت سامنے دو طرح کے تریفا شروع کر دیں جی بھابی اللہ دے پیارے اندر ذکر کا مخالف. نماز تو باہر اللہ تعالی دے پیارے اندر ذکر دا مخالف ہے دوسرے امام نے سکولی اے نماز دے خلاف نہیں کرد کرو تو لائے یار چھٹو چٹو جی لگا سارے ٹھیک نا تھی ای مگر پونچھ مروڑی رکھتے ہر ویچر مروڑی رکھتے جی کی لینا کی اسلام سارے ہوں تی دسو آ جناب نماز ایک نماز ایک نماز تو بعد نماز ترہ کے ذکر بنتی پی ہوں نماز اسے بندے دی ہونی ہے جہاں نماز تو بعد بھی تین دا ذکر کرے وہ کرے وہ دشمڑا رگڑا بھی پتے جی نماز پٹرا پیاریا تاریفا بھی کرے ہوں بھابی کے پیچھے نماز تا نہیں اور رب کے دا ذکر نہیں کرے۔ دعوت نماز دن لیکن بابا نماز نہیں کیوں جو نماز تو او دا نا یار سارے نماز کی دی دعوت دیں یار کیوں تصو بابا نماز دی دعوت دے نماز مخالف نے کی کرتے نے اے ہے اللہ اے ہوں نماز پڑھ گے لیکن نماز بعد جدو رب کے دشمنوں کا ذکر شروع کروا نو انگ لگ جی معلوم ہوا نماز دس رہیے کہ نماز نماز, آه, آه, آه. نماز نماز تو باہر جی بار دے ذکر پھر تے خوشی نماز نماز جیڑا دعوت نماز دیوے کس طرح کا بندہ کہ بار تین کا ذکر کرتا چپ کر کے پڑھتا ہے اگل دن میں بیٹھیاماز نماز کا نماز دیکھو ذکر ہے خیر دو لفظ ہے اعنا والوں کا ذکر ہے خیر دشمنوں کا ذکر ہے شروع کرنا کرنے بنتی ہے نماز فرد ہے اے معلوم نماز ان بنتی ہے فرد ہے ذکر کرنا باہر نماز پر سد کا لانت کردک کا سواد لعنت الله على اليهود والنصارى بشمار قريب आदमी है सवेरे पे शुमार सदके का الله على اليهود والنصارى وما يتبع ها وما يتبعهم يا لام سكلجين ये होने दी पैरी के अलावा तो اللہ تعالیٰ نافرمان پنتوں کرا دل میں برا جان کر نفرت رکھ کے اللہ کا گرب ڈونڈو اللہ کا کیا مطلب, مطلب؟ جی تم اللہ تعالیٰ دشمن مخالفوں کے نال بیر رکھو گے اللہ کے قریب ہو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا پہنچنا نہیںار تک چاہیے بھائی تو درگا بندہ نہیں تھی میرے دشمن غیر رکھنا نہیں شاہ شراب ایک بندہ پیتا ہے سیابی تو نے گل کی سیابی رسول سی تو شراب پیتی ہاں جی رسول نے شراب پیتی تو جسے بندہ نے مسجدیب جنک منسوخ کا پتا نہیں دونوں برا جڑے ایک ابو جال نے کہ ناسک منسوخ جیتے انہوں نے کریم نہیں آئی ناسک منسوخ تو مراد صرف آیات ناسک منسوخ نہیں منسوخ پیو جانے بغت لفاق بول جاتا ہے یا محبت کا حد تو زیادہ اظہار کرد ہے نبی پاک اللہ تعالی والی بارگاہ سامنے لگا کہ جیڑا میرے محبوب نا برا ہے نبی بولیا بھی خاموش خاموشی اختیار نبی پاک نے پوچھا کہ اے لفاظ متعلق اے ہے تے او کہ برا پلا کھنے کہ برا پلا کیوں کیا آدی نے فدا قومی اللہ سنیا ان شراب پی کے تو تاریخ تعریف حضور امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا نشے کی اتنی محبت کرد ہے وہ ٹھیک ہے <سؤال> میری تاریف کر رہا ہے سا بھی سن دیہاتی نمائی لا کے جتنے بھی دفعہ پیتی شراب شراب بھی پیتی ہے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہو لیکن اللہ رسول سے محبت. اللہ رسول سے محبت. خود ایمان جہ خود ایمان نا ایک خود محبت تو پیدا ہوسول پہلے تو مل انہوں اللہ رسول ضرور کچھ نہ کچھ محبت معمولی جی آخر محبت ہے لیکن جس بندام ہی نہیں ایک بندہ شراب ناجھ کے پیتا گل سمجھا समझ سمجھ گئے وہ کون ہے نمبر صحابی نو گھوڑے بج رہے ہیں سرکاروں ہاتھ مار رہے ہیں جدی قبول محبت والا ہاں وہ شرابی تو تصا چلانتی شراب والے اچھا آخیے زبانی تگ لگ جاتی وہ دھیرے کھانا پھر بھی سرکار کا بوا نہیں پہ چڑھتا تاریخ چلا شریعت کا نظام نافذ کرو جب شراب شریعت نظام شریعت نظام شراب پی لاؤ گے گوڑے مارا گے اور آخان آئے موبت والے زمین ایک بندے نزدیک امرتین سارے نزدیک امرتی دو میں جی جی, آن آن کی جی چرس پہ جی لگتا سی گلے شریف کی دعوت دیتی ہے بند نو تو لگا جی یہ بہت بڑا جہاز ہے لیکن یہ ہی ایسا دینا کہ اپنی یاد میرا جناب خوبیاں ہوبیاں تقبیر اولا نہ لگوٹے کا پاک ہوجار ہوئے محمد علی گیب جدو سکار کا وشال پاک مال ہوا ہے ایلان ہوا تو کوئی نہ اٹھا اپنا پینٹ کوٹ پایا پینٹ کوٹ داڑی منا سی کہ میرا مطلب گوڑدار کر چڑیا جی جی وقت وقت کا شریف والے سلسلہ پورا بچی ہوتی لنگوٹ پارٹ پارٹی ہوں یہ چوٹ لنگاوٹ نہیں دا چال کا دار کر د لیا آلو ترقا بار میں نے پڑھایا باقی کتی مشہور کیونکہ حالات ردر خاص گندر جی نے چیلج مناظرے کا خاموش رہنا ہے کتنے بلان کا میں منہ بند کرنا میں کہتے حضور سگڑی پی آدھا سے خلیفا رکھا حالاتا پہ آخر پیندے پیندے برابر ہے بندہ کوئی آخر سیخ پر روکا پی نہیں پانا سختی نج یہ جی سختی کرنڈے نے جی دسو کیوں اے کہ ہوں یہ سخت نے تو پیندے سن تو یہ مطلب یہ نکلا کہ نگاہ کے او تھوڑوں بلی کوئی نہ ہوتا رہی <tots> ایک بار لیکن دوڑی اٹھانوے سفا تک تیسرا نماز ساڑھے چھ بجے شام مولانا مولوی قاری غلام محمد صاحب مرحوم خطیب آستانہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی گئی گیارہ ٹھیک ہے مہر منیر شفا نمبر تین سو اٹھتی آستانہ کی کتاب ہے چھپ لیا بند نمبر لے لو کیا شاکسر سی ਸਿੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਆਂ ਆਂ ਦਾ ਨੜਕਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ میرا پیر یہ نپ لینا جڑا جا دے دا اس تعلیم اسلام کی ترقی ہونی ہے فرمایا اسلام کی ترقی نہیں یہ ترقی نہیں اسلام مٹ جانا ہے سب دے پیم حوالا دن پہچایا جی ماما جی تو سید نو سور پیا پہ تفر ہو گیا سید نو باندر اگلا لفظ چھڑ دے کافر ہو گیا ہوں تنا ہے آخر ہے عجیب تجب ہے جو تعلیم ان کی بھلائی کے لیے دیتے ہیں یہ شیتان بنتے جاتے اگر نہ ہوا تیرے سور د میں ہاتھ بٹا دوں سب سے بڑی دور کی گل ہے ہاں تغیرت میں بغیر شیتانسو اس تعلیم کے بارے جا اس آخر آخری وقت مرن تو پہلو یہ بیان دیتا ہے کہ اس تعلیم نال شیطان اور پد ترین قوم بننے دو لفظ یاد رکھتے دونوں لفظ آخری جا جا بلو کی بلو ایک شیتان بنتے نے دو ترین ٹھیک ہے صحیح غلط شراب گل سمجھا جی گل کی سو سی تو سارے شیتان تعلیم شیتانی سارے بد ترین بیان پر سارے چن جدو تعلیم والے شیطان تن پڑھ انسان بن جائے جب شاید تعلیم والے بہترین قوم پڑھ بہترین جی انت گل کرنے والا غلط بندہ تو غلط پیچھے کو چل رہا ہے جانتے تو سکول جانتے تعلیم والے لا کے پیر صاحب جی وہ جناب مسٹر جناب اس حد تک جبانے نے کہ وہ را آزم نو آئی نو میں رپورٹ لے لیجیے راضمے ایس آئی سارے بھائی کا سنگیت دوست دو ہے تو وہ آگا جی مسٹر جناح کے خلاف شوکت نا یہ جناب تو مسر جناح گالہ کھڑی نے سارے سامنے تو گلی گلیاں گالا کھڑا وہ رازم آیا جیسا تمہیں دسیا جی فون آیا تھا رازمے ایس آئی تھانے سٹی آزاد انہیں پھر میرا فون کیا میں آتا کتنے میں آتا میں کہہ رہا بابے جیجر خنزیر سور سدھ بہ جاتے مجھے چاہ چاہ پہنا جی تار پہنتے بیان ایک پیار ایک گسنگی لا گیا پہلا بیان جا پہلے ذاتی زندگی پیر نے سارے ری گل نہیں آگے ہر کتاب کی کرتابا بیگم کی نیولی بانڈیا جسے لفظ بولیا گیا نا اسکاچی سادت کرتے بابے کی پدارت نے تو قوم بندے کا پتر بولی میں آیا کل ہی کر سکے ڈیوٹی میں بابے کا پوتر بننا سکوتے دے پوتر کے نڑے لگتے ہوں میں میں مشکل تو نے گھر استعفا لے لانت پاس نوکری مزدوری کر دیا رسول آنے تبیاں بھی خیر ہے نہیں میرے کو تو درزی نے دکان والے بابا قائد ازم محمد اللہ گالا کٹے چڑ دئیے پریشان لینا جس لیے جناد جہاں گالا کدا دونوں لگا یا چنگا میں را کوئی نیم جن مرضی آئے جی اجے دلہ دلو کرنا باہر ہائی کوٹ کا سدر وکیل مول مہر بغیر بھائی میں حوالہ دینا کہ دلہا تیرا بابا دلہا باہر ہائی کوٹ دا سدر <laughs> جی جج دے جی چبر میرا خیال پچھلے مہینے رولی چین کے اگریزی کتاب کٹا کے دفاع تین سو پچانوے جو مرضی کرتے رہو لاکھ کی لنل ہوا بہ نوئی وکیل ہے بنا مانا جی تو میم دیکھا پہلا پیش جج دکھو قانون بغیر پتر گلت لکھا ہے اج آپ جج کے سامنے تو سب دو آ گل ہے سانو مراؤ میرا دماغ خراب ہے تیس مول بھی گئے ہو سکے چرے چڑھ گئے ہو پڑھیا تو میں کہا سوالا کمبیا وہ کتے جانگے اپنے رسول صرف نہیں صرف ہوں پڑھ کے لئے بڑی پڑھیا میں اکل کی گل پہ سکا جی صرف ایکسے لینی کسمیاں بات کی چاچا جی یہ کوئی کانوں نہیں اچھا ہر جدو ٹکر خونا گل لکھ لو گل نکل جاتی پرانے لا دا اعتراض سی, سی اس تو بعد فروائی وی گئی اچھا ہوں سوال ایسا کرنا دوتے کہ دسو علم اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت آئے جو نعمت ہے یا نہیں اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ نعمت تے شکر کرو گے تو ضرور بڑھا مانگا. ان بناواں ہوں آپ اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اللہ تعالی دے شکر گزار بندے سن یا نہ شکر سن اے سوال سن یہ حضور شکر والے نے تے اللہ کا ہے جیڑا شکر کرے گا نعمت بناواں گا حالا جی نہ شکریہ نے تے پھر خوش گئی ہوں فیصلہ کروا بھی سید لمبیا پاک اللہ شکر گزار اور پچھلے دے بے گنا یا تما ایشا آخیا معصوم جی دے سامنے گاشر اکونا آ گیا عبدن میں لہدا شکور بندہ نہ بنا شکور مطلب بہت شکر گزار عجیب گل ہے ٹھیک ہے جا اور شکور اللہ کا نام ہے شکور رسول کریم کا نام ہے اللہ تعالی بڑا شکر گزار شکر گزار ہے کہ بندہ ایک نیکی کرے دس گنا سوا ستر گنا ودا شکتا قدردان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکور نے یہ مطلب اللہ تبارک وا تعالی دی ہر دی قدر دانی دے اللہ تبارک اللہ سونے دا محبوب جی اللہ حد قرآن پاک دے حضرت یا اسلام ای روز چہرے شریف دنیا دے نشان پائے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کدی نہیں فرمایا رو نبی حضرت علیہ سو سال رو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کیوں محبوب گارا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ قرآن کیا محبوب اسا قرآن اس واسطے نہیں اتارا گئی بابو با سا ونڈ دینا سا لے سا ایک میری عبادت کرا سلا سچی پرماد ہر دس بجے کہ جس رات شکر ادا کرنا خود بول اٹھا مابو با بس بس کر بس ای بتھیرا جا ج شکر ادا کرنا ہے وہ پہ فرمان ہے کہ محبوبہ حد کر دس کر دلیا کیا تمجنا محبوب نہ شکرا ہونے والے حد کر دی شکر دینے بھی اخیر کر دیتی کرن دی اخیر کر دیتی کا مطلب یہ کہ جی جس طرح اس نے ادھر دے ہی نہیں نہ انہیں دنیا نے اخیر دا مطلب یہ نہیں کہ حد کر دیتی اس بعد دے گا نہیں نا اخیر دا مطلب ہے کہ جڑیاں یہاں ن دیتی کسی دیتی نہیں نہ دنیا نے انہیں ہوں علم علم جو فرمایا ہے باقی آن تو منے گا نا اور یہ ممکن ہی نہیں کہ سرکار فرما رہا ہوں کیا میری آپ برا جب دور والی شاید ویکن دیا نیری والی کیوں نہیں دستی انہوں پوچھو جنت قیامت تو بعد ہے قیامت پہلے جنت باہر جنتخی قیامت <laughs> سے بخاری شریف میں بابی آ جائے نا ایسے گل بخاری تو باہر نہ جائے پکا نہیں رہتا بابی ادا شریف پوچھو میرے کو چاہتے ہوں میں جڑا سوال ہے شاہی زکری کاندلی شکر جہاں کتابر ہو گیا حدیث میں اس حدیث کا مطلب بتاؤ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ سے جو تم چاہتے ہو یہ نہیں فرما جو میں چاہتا ہوں ہوں سرکار نے اگلے ڈولی چڈ دیتی ہوں دسو کیا زمین عرش فرش ہر قیامت کیونکہ گلامتیاں یہ ہر چیز دی ہر دی بارے سوال ممکن سی یا نہیں یہ جی سوال ممکن سی تو جی واپسی جو جواب ممکن نہ ہوتا جب جواب ممکن نہ ہوں رسول کریم سرکار کی رسالت جھوٹھی سابت ہوگی ہوں دی. نو سیلا رسالت کی تصدیق نہیں تھی ہونی کیونکہ دعوی رسول خود کی ایدہ نکلے یہ مطلب یہ نکلیا تصدیق رسالت آستے ضروری سی کہ جب ادھر سے ہر طرح کا سوال ممکن تھا تو ادھر سے ہر جواب ہر سوال کا جواب بھی ممکن تھا ما شاء اللہ. اور جواب ممکن ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہل کے بغیر جواب نہیں ہو سکتا معلوم ہوا ادھر سے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں جیسے سوال ممکن تھا ویسے جواب ممکن تھا جب جواب ممکن تھا تو علم پہلے ہر چیز کا حاصل تھا وہ مجھے کہنے لگا وہ تو شریعت کام شریعت کی بات تھی کہ مجھ سے شریعت کے مسئلے پوچھا میں نے کہا تم شفل ادین سے ڈنڈے نہیں مارنا یہ بتاؤ اس میں یہ ہے اس حدیث میں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرماد کیا باپافہ ایک اور نے سوال کیا تو سرکار نے بتایا اب بتاؤ یہ ماں باپ بتانا کسی کا یہ شریعت کا مسئلہ ہے قسم خدا دی ان جدو جواب نہیں آیا اس گل کا نا تو مینوت انہوں جد میں جواب وہ دے دیتا میں نے کہا جب باپ کا وہ پوچھ رہا ہے تو بتاؤ باپ پوچھنا اور باپ بتانا یہ شریعت کا کون سا مسئلہ ہے معلوم ہوا یہ کائنات کے سارے علم کی بات ہو رہی تھی تو جب جا لاجواب ہوا تو کہتا ہے لکم دین کو میں نے کہا یار یہ بات بناؤ نا اس کو ایمان تو نہیں کہتے کہ جب تم حدیث کے آگے لاجواب ہو گئے ہو تو آپ جو حدیث کہہ رہی ہے اس کو مانو ایمان بناؤ کہ تم کہتے ہو میرا اپنا دین ہے تمہارا اپنا اس کا مطلب یہ نکلا تمہارا دین حدیث کے خلاف ہے بے hmm. no, حدیث تو یہ سابت کر رہی ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہے تمہارا اپنا دن ہے اور میرا اپنا دن ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ حدیث میرے ساتھ ہے کانگڑ تھی اسی سال تک تو میں تو بچہ ساتھ تو دس سال پرانی گال ساتھ میرے بھائی والے داڑھی آئی یہ سات سال پڑھانے لے گیا سا میں ان کی بڑی سنی سی میں oh, ہو بندی, oh, uh, uh, yeah, uh, بندی پورا نہیں ہےڑیا ہے لیکن جا کے پتا لگا بھی کبھی گولڈ کرانا یا لطیفے کی گل یہ جی مرد نے فتل بارش بخاری سوالوں سوال سوال دے دے کیا مت سوال بھی آیا کہ ہاں جی کیا متا سکھ دینی کیا متا سکھ دیا متا سوکھ دینی یہ سوال ہوتے سنک نو چلا لایا تشریف لا کے بھی بچے نے فرمایا پوچھو جو پوچھتے قیامت <تصفح> جی بارے پوچھ لینتے کیونکہ سرکار دعوی کی کر دن سرکار دس دیں لیکن رب نے کم چھپانا سی علم دسنا نہیں نے توفیق نہیں ہوتی پوچھنے <تصفح> اس واضح حدیث ہونگیاں لیکن بخاری شریف بے مسالا کسان میں تفسیر شای وغیرہ دلالی آج جس نے لکھا ہے سارا صحیح بات دیا ہے کہ ہزار سلم تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے اسی لیکن چھپا حکم نہیں ہوں اسل میں سا سڈے ان کو کدری رہی اللہ تعالی انہوں نے دیشوں من پہنچایا دی حقیقت کھلے کہ باقی ان بریف نگاہ دو سکتے دو چھپانے کا حکم ہے سی کر کے آپ صلی اللہ یہ فرمایا تُسا پوچھو. پوچھ دے، لیکن خود دسیا نہیں اگر حکم نہ ہوتا لیکن نہیں چھپا یہ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمایا نا جل ہے پیار یہ اس بعد نہیں جانگا یعنی آدیش دل رہے ہیں کہ مل مسول من السائل سائل نو مسورانوں جہی شہ ہے چھپا پوچھا اسی واسطے حضرت جبریل امین نے پوچھا اسی واسطے کہ مایوس کر دیا جائے کہ انہیں سوال نہیں جی کرنا کیوں کہ اس حدیث اپنے مانے جاضح نسنا یہ تو دس رہی ہیں نے صاف کہ آپ صلی اللہ وسلم کو اسلے قیامت وغیرہ سارے سوال ہوتے سن تو آپ دعوی فرمایا دس رہا علم ضروری علم ہے لہٰذا لادمان باتیں ہے اس کا مانا کرنا پڑنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس کرنے ہو گیا فرمایا میں ایک شخص نے کہا مانا میرا باپ کون ہے باپا دوسرا کڑا اس نے کہا اللہ میرا باپ کون ہے فرمایا ابو کا سالم مولا صاحبہ کا غلام سالم کر الما رہا عمر جدو حضرت عمر نے دیکھا آپ سرب نو کی اللہ والا کرنا حضرت فاروق یاد حالانکہ اعتراض آپ نہیں نہ کرتے دوسرے کرتے سب لیکن حضرت کیبا کی اللہ والا تافیہ توں کر لے اعتراض چھٹ جائے اچھا پہلے کہتے من ہوال آنی ساتھ ہے جڑی چیزوں کے بارے حضور تو پوچھا جاتا سیامت سوال بھی یہ مطلب ہے قیامت کے بارے بھی سرکار نے اٹھ کے فرمایا پوچھو کرا کے پوچھتے دا مطلب جو قیامت کا بندہ سوال کوئی کر لیتا تو جواب ٹھک لیکن ادھر اللہ تھی دیکھی محبوب نے چھپا کا حکم سے تاریخ ویکنی پی مجھے غور کرنا پینا سوال میرے دلے چی تو ہے یہ پہلے بعد سکھ تو منسوخ ہو گیا پھر جی بعد پہلے جی یہ بعد چاہ رہے بعد والی وہاں کس طرح شریف میں گیب جانتے سن جاننا ہوتی پڑ کے لوگ اچھا ایک اور فتل باری دی. دی جل... نبی پاک نے جبریل سن دین آئے سن, سن؟ سکھا لازم بات ہے کہ اے مدینہ شریف کے ابتدائی سال کی گل ہے کیونکہ دین ابتدائی سکھایا جانا یہ تو نہیں کہ سکار فرما رہا ہوا ہوا جبریل دین سکھاؤ پہلے زندگی بہتری نہیں لگی معلوم ہوا یہ ادیس پہلے بھی جی ادیس جگری لپا کر جی وہ پہلی ادیش نہیں دیا گیا کر کے حضور نے کھلا ہے حضور نے اس ادیس جی لکھی اپنا علم اس جی فرمایا کہ جہی شاید پہلا میں نہیں سی ویکھی مطلب پہلا قیامت نہیں سی ویکھی تو ہوں ویکی خرا چل پی بات بھی اپنا تعلیم دین کے لیے آئے دل سکھانے کے لیے آئے ہیں جبریل یا جا علم جبریل تھے جو آئے تھے سکھانے کے لیے ان کا اچھا سوال انتہائی لچا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ خت ہے سوال نہیں اس لیے یہ جواب دو نگڑے تو لان دیا بزرگ کتابیں جس جگہ پہ ہوئے مل مشہور آنا پہ آنا میرا سال کوچا جا رہا ہے لکھا کہ اس جبریل امین علی نا استعمال تعلیم دن لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ ہزور سکار جدو شریف آئے نے ابتدائی دور دین دی تعلیم آخر وقت تھوڑی تعلیم تو ابتدائی دین سی تاکہ عمل کر سکار جانے والے دی پچھے سارے بےدینی کرانے لگے تو یہ حدیث دس رہی ہے کہ یہ حدیش پہلے وہ آیا سبوت وہ بعد لیا وہ ناسک نے نماز دسی گئی روزہ دسیا گیا زکات دسی گئی ایمان دسیا گیا عقائد دسے گئے ہیں اخلاس خلوس کا بیان ہوا یہ سارا کچھ پہلے ہی دس آخر تھوڑا دس آ بھی تو سب سی سی آ... آ بمار سلا اللہ رحمت میں اگریزوں واسطے آنا اپنی طرفوں اے بمار اللہ کئی لانا لالمی جی یعنی اے ہر اگریز آ تو لانا مخاطب میں رسول نہ اس بلا میں کاف سنوں نا میں کاف مخاطب ہر انگریز نو بنایا ہے کہ اے ہر انگریز اللہ تعالی قرآن کلال کا ارسل شیاتی نا جی ہے قرآن کے نہیں ارسل شیاتیفرینہ توز و مسا کہ ہم اسی طرح شیطانوں کو کافروں پر بھیجتے ہیں مسلط کرتے ہیں اتنے ارسال ہوتے مسلط کرتے ہیں وہ کافروں کو اچھالتے ہیں پریشان میں آخرسلا سا سارے جہان لانت بنایا یہ میں اختباس کی یعنی کیا مطلب کہ پرانے پاک یہ آئے پاک رسول اکھرم میںلہ انشاء کر کے بعد سے تھوڑا آ کے انہوں نے اگریز نو آئی خدائی داستے لانا پہ میرے خیال منافق ہونا منافق ہونا سرکار جہاں آ جی اس شریعت بارے سوال سی یہ پوچھنا کہ میں کتنے ترنا پھر میں حضور سرکار سارے کہڑا جنتی جنمی مسلا کہ والا فاضرت عبد عبداللہ سوال کرتے مان نبی میرا باپ کیون آپ نے فرما ہو ایک اور شخص سوال کرتا کہ مان نبی آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا صاحبہ صاحب گلام سالم تیرا باپ ہے یہ مزاقی سوال میرے لوگ کردے سن نا. کوئی مزاق منافق مزاق دے دے کرتے سن ویے بڑا دعوے کرتا ہے نکل جایا گیا استحجان کردے سن کوئی امتحان کے دے دے کردے سن استحاد دے امتحان کے دے تورنے دے دے دونوں منافق سن صاحب کرتے لا تسو آنا شیا تو بالا تسو یہ میرے محبوب تو نہ پوچھو ایل جان بربادی نکلیا کہ کہ مت وغیرہ ایسی چیز دسنا امت دا نقصان سے چھپایا اور یہ آیا دس پہ چھپا ہوئے میں آپ فی الحال بھی بیٹھنا کار آپ بھی آیا پاک اللہ وسلم نے برتن پانی منگوایا ہاتھ شریف دتا چیلا شریف اپنے چہرے پلٹو سینے پلٹ لوٹ ڈال لو خود حکمر فرمایا لکھتے پہ فرمایا سرکار نے کلو شریف کی نواب شریف دی برکت دسو یہ باپیاں سارے شرکے ترت ملنے سجے آگے لڑن ہو جان سرگار پانی شریف بھابی نی لگ سکتا بغیر بچہ اسلام آزاد ہر بندہ آزادی خدا کرتا سپاہی کرتے آوام نہیں کر سکتے خدا رسول کی گل اور دنیا کے بادشاہ آم بندہ اٹھ کے سدھی گل خدا رسول کی کرتا کی گل سی اسلام آزاد سی ایمان نل دسوس مسلمان پاپا سمجھنے ہر شہر کھانا ہے حرام نہیں کھانا پلیتی پاکی کوفر، اسلام ہر شہر کی پوری تمیز ہوں پوری بچت ہوں کیونکہ یہ قوم جڑی ہے نا واسطے قوم چھٹی ہے پیرا چ کوئی رسا کون ڈنگر چھے ہائنے گالے کو بے اکل پابند چاہیے اکل چھٹیا چاہیے <coughs> جانور بے اکلکل پابندی ہو جاتا ریڈیو اخبار ادھر آ جائے چن ادھر آ جاؤ آس پاس میں آپ فرما اخبار اخبار ایڈی لان پیچیے اخبار ٹی وی اچھا نہیں نکلتا اخبار نہیں اخبار اخبار ٹی وی ریڈیو مقصد ہے اسلام ہوں بمبسیاں غیر ملکی اتنے آم ہیں کہ نہیں ہے سڑکوں دے ٹھیکے بھی نہیں موتروے کا ٹھیک کھن کو سب ایجنسیاں کام ہوں ایجنسیاں ہر پاس وہ بمب مار دیا میں چار درویش ہے رشتہ دار کمانڈو فوجی کمانڈو فوجی وہ میں تین فوج لوا دینا امامت کدھر پاگل جکی کرن ڈا جائے سہی پتا بندے آمرانے ڈیڈی ڈیڈی آڑی والے چوری کی پتر یہ گل نہیں چوران دہڑی رکھ لی ہوں سا چور داڑی رکھ پھر لیکن کم وہ چورے ہوں انہیں کی کرنا داڑی والے فٹ کے فوٹو کچھ مویا مر گیا کسی تحقیق کرنی ہے کیتا فوٹو بھی کچا فوٹو کھچا کے روپیہ دیتا ہو گیا گھر یہ ہے اخبار ٹی وی ہوں اکبر فرماتا ہے کہ اخبار کی کہ نہ تلوار نہ تلوار نکالو جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو جسے مسلمان لڑ رہا ہوں نا کام کہ اپنے اخبار کر دے اخبار نہ لے نتیجہ نکلے مسلمانوں دے اپنے نہ لگ سارے کیونکہ ذہن بدلنا ہے وہ اکبر فرمانا ہے کہ مشرقی شر دشمن کو, مشرقی شر دشمن کو کچل دیتے ہیں مغربی بھی اس کی طبیعت ہی بدل دیتے. اے اے <laughs> اللہ اللہ یعنی کیا مطلب ہمیشہ طاقت والا اپنے بازو زور از ایک شیر ایک لومڑی مکاری کہ مشہور ہے شیر کی جی بال آگریز شیر نہیں کنمڑی کا اپنی مکاری بدل لینا سچی دسیا جی ایماندار امریکہ ملک سنبھال لیا پیچھے جن سدام کا ملک کن کھویا افغان میں تین آخل قوم بن گئی زمین کن اپنے کھوپڑ اپنا جا سیر کا میںال دے گھر وار کے ڈاکو بندے مارنے شروع کر د ایک بندہ بچ جائے بچ آس جان آرشا چھڈ کے دہشت گرد کون نے جڑے اگو نسے جانے یا پچھوں جڑے آملہ کیا ہو طالبان جہے نے اپنا ملک چھ کے گھروں سر تو نہیں پھر پچھو گھر کینس بالیا دہشت گرد نے دہشت دا امریکہ درطانیہ تیری فوج لڑ سکتی کہیں مالی لڑ سکتے ہیں وہ لڑتی اچھے فوج آئٹم وہ سر سٹی کھڑا ہے تو مالی لڑ لین گ ہوں میںور کا بچہ میں تین دسا طالبان کی نے دسا میں کی؟ تالبان ایک پنڈ والے دشمنی ہوں یہ سوچا یار دشمنی ویر کاری سوچ کے نہ آج کرنے سور فر کے نہ سور بھرنا یہاں نے پنڈ دیا دی فصلیں چڑ سارا پنڈ کٹھا ہو گیا نا اتر لے بدوکا فال بندے لے جن پنڈ ہے کوئی ہزار دو ہزار دی بات ہے بڑھ جاؤ سور مارنا نہیں پجا کیونکہ ماریا تو مقصد دل ہو گیا پھر گئے لے لیا پجائی رکھو جب پورے پنڈ دا پھیرا ہوں ایک کلے چ ایک ہزار بندہ بڑھ جائے کتنے ہوماندار دسیا جی باہر تباہی ود کرنی ہے پچھو بخت کام کرنا جناب وڑ گیا سور اگے اگے وڑ گیا کماد ہوں انہیں پنڈ والے ویکیا نا انہیں آخیا یار واپ واہ دشمنی اپنی تھان سے اس ویل ہوں دشمنی تھوڑی مارن بےچارے دیکھتے سی باہر مارتے پھرتے فصل بچاؤ نا پوائنٹ سونا بھی نہ رل گیا ہزار سو بندہ ہوں وہ خوش نہ مراد بھی پانچ اپنا ڈر کیوں آ کے باہر مارتے فرد سا گاٹا تھوڑا سان تو کچھ نہیں ہوں پورے پنڈ دا چکر دیکھ کے جدو جتوں شروع سی جدو گئے چار پاس ارشد نہ سور مار چارنے تالبان اسامہ دنسال باہر چڈے نے مان دس کیسی عجیب گل ہے اخبار خبر فلم آ گئی اسامہ کی فلم آ گئی فلم آ گئی امریکہ پتہ کو نہیں کتنے جنو تو تھر فون تو پڑ لینا ایمانسو نی کون تو بندے فری لیکن اسامے کا پتا لگتا پیام بھی آ جائے اسامہ نے قبول کر لیمان دساجے کدی یہ بھی دیکھے مارن والا پہلا دس کے آئے مارن لگاؤں گا تاکہ توں جا وہ بے حقوق ہے گیا ہمیشہ جڑا مارن آن کشان چاہیے اپنا او خبر چلوانی سارا دہر ادھر جائے بس ٹھیک چلو تےجنے والے میں نہ سور دے بچے تھی تو سمان پیٹ سو اسلے بھی جانتے تو کی کھوتا نکلنا اندروں کے بندے بھی ہیں خدا رسول کریم سکار کی امت پا ہو صاحب وہ جی اچھا او جناب نہ دوسرا مار کے ذمہ داری طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی اچھا بمبانے نے ہوں کی ادھر رکھنا پچھو امریکہ برطانے سنبھالی آشت گرد پٹانے پچھلیا ایک ہزار دہشت گرد لاہور میں داخل ہو گیا میں کتی مطلب تو, تو سر بیٹھے جان گن گیا بھگارت کے بچے ہزار پوری کیمتی جو ہاتھی جی میاں قسم خدا مفتی ملا قاضی جو بیٹھے کھوتے نال بندہ رکھے چودہ کل تو ختم ہو گیا وہ حضرت صاحب چھوٹے فرمانے جڑے بندہ تری چودہ ترین کرنے والا چھوڑو یہ کالا کپڑا پا اور اے کان, اے دا, دو اور یہ قانون بھائی یہ تبدیل بھائی ہلکے ہرکے بندے نا کالا کپڑا پا دو یا ہلکے ڈنگر سرے طرف کے حضرت فرماند نے ان ساڑھی پہنچ گئی کالے کپڑے جی چی آ جائیں کالا کپڑا رب سٹے گا تے ازا ازاد دا کالا کپڑا لے جائے گا بالا پتہ نہیں بندہ پچھنا ہے لانتی دلے بغیرت بےمان بے وقوف ہون دی اخیر کر د بیشا ایسے ہی جی سائیں وہ صاحب نے کل پھول اگے نا اس کا کہا تھا ہاں صبح آبا